صرحمن و رحمۃ اللہ صحمد و علیہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح الباشہر صبح الب الباشہ باقی تو ہم شامین خران کے برادر سب کچھ کرتے ہیں وہاں سلسلہ در کتاب دا شری میں سے درخت نمبر پانچ سو ستارہ اور لیگ ایک سو انسٹھ اکسٹھ ساٹھ جو ہے اور اس میں ہماری سلسلہ باس جو ہے اوراد فت میں سے پیراگرا نمبر لالل نمبر اڑتالیس کا پیراگراف نمبر دس تھا اس میں جو ہے کل جو ہے یہ مبارکباد تھی کہ سبحان اللّہ الفرد و سمت تو اس میں سبحان اللّہ الفرد سبحان اللہ کے لغی توجہ ہو گیا فرد السّمت کی توضیح بھی ہو گئی ہاں جی اب جو ہے ایک مبارک جھملے گی السمت کی توجہ سے توجہ اور ہے آج کے درس میں شرا کے ترجمہ اور تھوڑا مختصر توجہ ہوگا تو اسمت یہ خصوصیت اسما الحسنہ نامی کتاب ہے جس میں اسما الحسنیہ کی تشریح اس کے سفر نمبر پانچ سو ستہتر پر السنت کے عالم دین نے لکھا ہے اس میں فرماتی ہیں اسمت جلجلالہ یہ سب سو مبارک سورہ اخلاص میں آئے اسمت ہاں جی اس سے مراد اور صرف ایک دفعہ ہے قرآن میں لفظ اسمت ایک دفعہ ہے اور یہ سر اخلاص میں آیا اس سے مراد جو ہے وہ ذات ہے جو منتہائے کمالات ہو یعنی تمام کمالات کی انتہا ہو اور مرجۂ حاجات ہو تمام حاجتوں کی آخری جو ہے پورا کرنے کی جگہ وہ اللہ ہی ہے جس کی سب کو حاجت ہو اور وہ جو ہے حاجات ہو جس کے سب کو حاجت ہو پھر اسے اللہ سے حاجت طلب کرتے ہیں انبیا بوشی سے اولیا بوشی سے عالمیت بیوشی سے تمام مومن مومنات اور ہر زیرو اپنی ضرورتیں حاجتیں اللہ سے ہی طلب کرتے ہیں اور اسے جو ہے کسی کی حاجت نہ ہو یعنی سب جو ہے اسے اللہ کا محتاج ہو لیکن اسے کسی کی حاجت نہ ہو اور وہ سب سے بے نیاس ہو سمت کے مانا اور وہ سب سے بے نیاس ہو ہاں اسے کسی کی حاجت نہ ہو اور وہ سب سے بے نیاز ہو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سمجھ نہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی سمجھ نہیں اس نہ تو کوئی ان کا عمصر ہے نہ مسیل ہے لہذا جو ہے اللہ ہی سمجھ ہے ہاں جی تمام حاجات جو ہے اسی پہ جا کے پوری ہو جاتی ہیں تمام حاجتوں کا مرکز تمام حاجت طلب کرنے والوں کا آخری مرجہ و مرکز اللہ ہی ہے اور اللہ کسی سے کوئی چیز نہیں مانتے اور وہ کبھی کسی چیز کا محتاج بھی نہیں تو یہ خوشیادہ اسما کا جو ہے پیج نمبر پانچ سو ستارہ پہ تھا مزید اسی کتاب کے پیج نمبر پانچ سو اٹھارہ پہ فرماتے ہیں السمت وہ ذات ہے جو سب سے مستعنی و بے نیاز ہے سب سے مستعنی بے نیاز ہے سب سے مستانی ہے سب سے مستانی ہوا بے نیاز ہے بے نیاز اسی مستانی کا دوسرے الفاظ میں توضیح ہے اس کو آپ سے تفسیری بولتے ہیں یہ تسماوال ہے فرماتے ہیں علامہ آلوثی مفسر ہے فرماتے ہیں حضرت راست نے اس نام مبارک کے یہ معنیٰ ہیں السمت کا المستانی انکل الحاد ایسی ذات جو سب سے بے نیاس والمحتاج اللہ کو اللہ اور سب ہر کوئی اس کا محتاج ہے بہت پیاری جو ہے اس کی لغت نقل کیا ہے ہاں جی نے اس نام مبارک کے یہ معنی بند کرے ہیں السمت یعنی اس المشتا انکلیہ جو سب سے بے نیاس ہے کسی کا محتاج نہیں ہے ہر چیز میں بے نیاس ہے ہر وقت موضاء ہر حال میں بے نیاس ہے جو جبکہ والمحتاج الیک العادن جبکہ تمام موجودات معلوقات جو ہے اللہ کا محتاج ہے ہر حال میں محتاج ہے ہر چیز میں محتاج ہے اور ہمیشہ ہے۔ محتاج ہے محتاج اللہ بے نیاز انسان محتاج مطلع جب اللہ کے سامنے آتے ہے پس اسمجھ یعنی بے نیاز سب سے مستغنی ذات وہ ذات کی حاجات میں اس کی طرف جو ہے حاجات میں اس طرح کثرت کیا جاتا ہو وہ ذات جو کہ حاجات میں اس کی طرح کثرت کیا جاتا ہو اسی سے حاجات اس کو سمت کی اب اس دعا کا جو ہے مختصر ترجمہ جو ہے سبحان اللہ الفرد سمتھ کا ترجمہ سبحان اللہ اجول ابر اللہ کی ذات پاک ہے سبحان اللہ کا تجمہ ہو اور فرد سمت کے یہ تجمہ کیا ہے جو تنہا ہے بے نیاز جو تنہا ہے بے نیاز یہ دونوں ترجمہ علامہ بشیر محرم اور انصر الصابر صاحب علیہ سنت کے عالم ان دونوں نے یہ تجمہ کیا اللہ کی ذات پاک ہے جو تنہا ہے بے نیاز ہے اور سید خورشید عالم نے یہ تجمہ کیا نمبر دو اللہ پاک ہے جو یکتا اور بے محتاج ذات ہے ہاں جی فرد کے من اور اشباد کے غیرے بے محتاج انہوں نے مانا کیا ہے اللہ پاک اللہ پاک ہے سبحان اللہ فرد سمجھ جو یکتا اور بے محتاجات یکتا فرد کا تجمہ کیا اسمدھ بے محتاج لفظی ترجمہ انہوں نے توضیح کے ساتھ کیا ہے نمبر تین جو بندہ کی کو تجمہ ہے مزید بہتر توضیع کے ساتھ تو بیان کرنے کی کوشش کیا ہوں اور یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ کے ہر عیب و نقص سے پاک و پاکز ہے سبحان اللہ کے مان ہے میں نے مختلف مقامات پر آپ لوگ لغویوں کی جو ہے بیان آپ لوگوں تک پہنچایا ہے ان سب نے یہی ماننا کیا ہے اللہ تبارک سسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ کے من ہے ہر عیب و نقص سے پاک و پاکز ہے جو کہ اکیلا بے مثال اور بے نیاز مدلازاد تو بات دونوں چھت پر, پر چالہ یہ نہیں آتا میں اللہ تبار و تعالیٰ ہر اے بنق سے پاک و پاکزہ ہے جو کہ اکیلا بے مثال اور بے نیاز مدلغ ذات ہے یعنی المسمت کا ترجمہ جو کہ اکیلا بے ہاں جی اکیلا کے مانی فرد کا ترجمہ ہے اور سمت کے معنی بے مثال اور بے نیاز مطلح ہے یہ مانا تو اس سے مقدس جو کی تھوڑی توضیع ہیں ہاں جی یہ مقدس شرا اللہ الرحمن الرحیم کے مقدس آسمۂ ذاتی و صفات کے علاوہ یعنی یہی شراحِ اخلاق جو ہے اس میں اسمت آیا ہے ہاں جی اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے تین نام ایک اسم اللہ میں اللہ جو ذاتی نام ہے اور رحمٰن رحم صفاتی نام ہے تو یہ شراء جو ہے مقدس شراع نے الحمق اللہ شریف یعنی سورہ اخلاق جو ہے جی اللہ الرحمان الرحیم کے مقدس آسمائے ذاتی یعنی اللہ جو اسم میں ذاتی ذات کے نام ہیں رحمن اور صفاتی کے علاوہ اس کے اندر الحاط اور اسمت کے عظیم صفات پر بھی مشتمل ہے تو یوں سمجھے اس مقبرہ سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے پانچ اسمار ہوستا ہے اور عصمت اور الحاط کا یہ دو صفاتی اسم الحاط اور اسمت دونوں ساتھ آ گیا تو یہ دو صفاتی اسم جو ہیں اسم عظم یہ دو صفاتی اسم اعظم صرف اسی سورہ اخلاص میں موجود ہے ایک تو احاط کا لفظ صرف اسی صورت میں قرآن باغ میں ایک تو اسمت کے لفظ صرف اسی صورت کے نام ہے باقی بسم اللہ میں تو ہر صورت میں نے سورہ بارات کے لفا الحاط اور سمت صرف اسی صورت اخلاص کے اندر اور اسمت اور الحاط کا یہ دو صفاتی اسم عظم صرف اسی صورت اخلاص میں موجود ہے کہ اللہ تعالی ذات واحد و احد و یکتا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بے نیاز ملّ ذات بھی ہے یعنی احد آحط کُل اللّہ احد اللہ, اللہ و سمت نے پہلاحت ہے پھر سمت ہے تو وہ لحاظ کے تو بن جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ذات واحد و آحت و یکتا ہونے کے ساتھ ساتھ اسمت یعنی وہ بے نیاز ملخ ذات بھی ہے کیونکہ سمت کا معنی لغذ میں ما صد الح معنی کیا ہے یعنی وہ ذات پاک کی تمام ہوائش میں اسی کی طرف کس و ارادہ کیا جاتا ہے پوری کائنات کا ہر ذرہ ہاں جی اس ذات پاک کا ہر وقت و ہر لہذہ و لمحہ ہر چیز میں محتاج ہے ہاں جی پوری کائنات کا ہر ذرہ اس پاک ذات کا ہر وقت و ہر لمحہ لحظہ و لمحہ ہر چیز میں محتاج ہے اس لئے قرآن فرما انتم الفخر واح و الحمد تم سب اللہ تعالی کا محتاج ہو انتم الفخر انتم الفر اول ہاں جی تو یہ اس شویسات میں جو میں نا حو الغنی الحمی دیا و اللہ الحمید تھے اس میں تھوڑا مجھے مجھے کا فی بے ابھی نہیں ہوا ہے خبر اس مفہوم کے قرآن پاک میں عائد بہت ہے ہاں جی انتم الفر و اللہ و غنی الحمید ہاں جی میرے عالمی تو یہ ہے یعنی اور اللہ وہی غنی الحمید ہے یعنی ہر چیز سے بے نیاز اور اللہ کے تعریف ذات اقدس تم سب اللہ کا محتاج ہیں انتم الفورا اللہ... واللہ هو الغنی الحمید اور صرف ذات اقدس الہی بے نیاز ملّ و ساب تعریف ہے تو اس حاد کی توسیع لہذا ہمیں ان عظیم دعاؤں کی جو ہماری دعا ہے ہماری دعائیں شرافت توحید بربود ہے ہم ان عظیم دعاؤں کی حقیقت ادراک کرتے ہوئے اپنی فقر و فاقہ اپنی فقر و فاقہ اور اس ذات یکتا و بے نظیر و غنی ملغ ذات کی معرفت حاصل کریں ہمیشہ کی معرفتہ ہے کہ ان دعاؤں کے در سے اور ہر حال میں اسی ذات اقدس و غنی مطلق غنی کے در کے سوالی بن کر رہیں اور خود کو فقیر ما سمجھیں اور ایک لمحہ کے لیے بھی اس پاک ذات کے رحمت و شفقت و لطف کرم و سے اپنے آپ کو بے نہ سمجھیں اور یہی فقر حقیقی کا ادراک ہے یعنی عفال حقیقی کا ادراک ہے جس پر پیارے نبی نے فخر فرماتے ہوئے فرمایا الفقر و فخر یعنی الفقر و فخر یعنی فقر حقیقی میرا فخر میرا فخر یعنی مش محمد کو جس چیز پر فخر ہے وہ فقر حقیقی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا خود اس حقیقت کو چھاننا سمجھنا درخ کہ میں اللہ تعالیٰ کا محتاج محسوں اور اللہ تعالیٰ بے نیاز مطلق ہے اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے کسی بھی چیز میں محتاج نہیں ہے کسی وقت بھی محتاج نہیں ہے وہ ہر حال میں بے نیاز ہے اور انسان ہر چیز میں اللہ کا محتاج ہے ایسی حقیقت کو جاننے کو فخر ہے حقیقی سے تعبیر کی ہے اور ماہر کی دعا میں اللہ ماہر مسکین عوامن مسکین نواشبنفرت المساکن کہ جو دعا کے اللہ ہمیں جو اللّہ ماہر مسکین عوامن مسکین کی مسکنوں کے مسکین کی حالت میں ہمیں زندگی دے اور مسکین کی حالت میں ہمیں موت دے اور مسکینوں کے ساتھ ہمیں مشہور کرے یہ دعا جو ہے اشفقر حقیقی کی, کی, کی طرف ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ تیرے درگاہ میں آجزی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق ہمیشہ تیرا جو ہے ہاں جی درگاہ میں فقیر مذ سمجھتے رہنے کی توحفے عطا کرے خود کو کمی بھی تو سے بے نیات نہ سمجھے ہاں جی اس حاقدے کے ساتھ تصور کے ساتھ انسان زندگی گزارے گو تو گویا کہ اس نے فقر حقیقی کی زندگی گزارا ہاں تو میرے دعا ہم اللہ تعالیٰ میں ان مقدس دعاؤں کو بہتر سے بہتر انداز میں سمجھنے کی ترق کرنے کی اور پھر ان دونوں کو سینے سے لگا کر اپنے عقائد کے عمل کے اصلاح کے اللہ ہمیں توفیہ تخمہ امینہ رب اللہ